ہندوستان میں برپا ہوئی تھی تو اس کے بعد چونکہ جنگِ آزادی کی ناکامی کے بعد علماء سنت کی فریعت کو یا تو سزا دے دی گئی یا پھانسی پر لٹکا دیا گیا جن مشہور ترین مولانا فلیح خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ مولانا کافی انایت اللہ کا کور بھی اور اور شخصیات جو تھی وہ تھیں اور اہل سنت کے مدارس کو جو تھا وہ اجاڑ دیا گیا مسلمانوں پر بہت قسم کے, کے حالات تھے اور ایسے حالات میں کہ جب ہر طرف سے یہود و نثارا کی یلگار اور اگر کوئی مسلمان تھا تو اس وقت چونکہ علماء اہل سنت کو تو یا قید کر دیا گیا یا جزائمان کا پانی بھیج دیا گیا یا پھانسی پہ لگا لٹکا دیا گیا اور لوگوں نے ان نے اپنی ایک فوج تیار کر کے نام محاد کی لوگوں میں پھیلا دی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذ قائم کر دیا گیا کہیں سے کوئی نیا نبی پیدا ہو رہا ہے محاذ اللہ اللہ اور کہیں نبی کی برابری ہو رہی ہے اور کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ امتی اگر اپنی نبی اگر امت سے ممتاز ہوتا ہے تو صرف علم میں باقی رہا عمل کا ہے لحاظ تو امتی بعض اوقات ندی کے برابر بلکہ کے بعض اوقات بڑھ بھی سکتا ہے اور بھائی امتی اگر نبی اگر علم میں ممتاز ہوتا ہے تو وہ کتنا ہوتا ہے ایک طرف تو کہا جا رہا ہے نا کہ امتی نبی صرف امتی سے اگر ممتاز ہوتا ہے تو علم میں عمل میں جائیں تو نبی کے برابر امت بلکہ معذ اللہ بعض اوقات عمل میں امتی نبیس بڑھ جا رہا ہے یعنی تقریر میں یہ عبارت آج بھی موجود ہے ارے بھائی علم میں اگر زیادہ ہوتا وہ کتنا تو علم کی بات آئی تو وہ کہاں سے وہ ملک الموت اور شیطان کے برابر بھی نہیں ہے جائے کہ زائد ہو تو جب ہر طرف سے ایسے یعنی حملے ہو رہے تھے تو اللہ جل مجیم کو جیسا میں نے ابھی منفر پڑی یہ مسلمانوں پر طرف آیا اور بریلی کے شہر میں امام احمد رضا کے نام سے اللہ دلہ کریم نے اپنے ایک بندے کو پیدا فرما دی بچپن میں ہی سیدنا اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے جو یعنی طریقہ کار ہائے نمایاں تھے وہ لوگوں سے مختلف تھے یہ شروع ہوتا ہوتا آیا ہے کہ جو غیر معمولی انسان ہوتا ہے اس کا بچنا بھی غیر معمولی ہوتا ہے نون ہر بروا کے چکنے چکنے پاس پیدا ہوتے ہی جو کچھ بڑھنا ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی اس کی تربیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو ان کا نام احمد رضا اور تریفی نام المختار اور لقب جو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا رضا اور اپنے لیے جو آپ نے اپنا نام استعمال کیا عام طور پہ جو میں بھی آپ استعمال کرتے تھے کہ خوف نہ رکھ اے رضا تو تو ہے عبد مصفا تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تو آپ اپنے آپ کو عبد المصطفی کے نام سے عام طور پر جو تھا وہ لکھا کرتے تھے جی محمد سہیل بھائی خشیفلہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے طرف محمد سہیل کا حاج اور میں نے اپنی سہد کو یہاں پہ نہیں دیکھا اچھا جی میں ایک اور لوگ احمد احمد نام تو لوگ ان کو کس درجے تک آپ لوگ اس کو جانتے ہیں یعنی آپ لوگ اس کو کو کس درجے تک جانتے ہیں اسلام کے اسلام میں یعنی اسلام میں اور اپنے عقائد میں دیکھیے کمار بھائی شیر نہ امام احمد رضا کوئی نیا مذہب کوئی نیا عقیدہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئی ابو دعو شریف کی حدیث ہے اور اس کے علاوہ بے شمار خطب احادیث میں حدیشی موجود ہے کہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجد ہر سو سال کے بعد ہر سو سال کے بعد میری سمت میں ایک ایسا شخص بھیجا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا اور جو دین میں غلط عقائد پیدا ہو چکے ہیں ان کے آکا کر کر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. پیچھے شروع سے یہ ریکا تھا اللہ مجدل کا سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی ایک نبی اس دنیا سے لے جاتا تو اس کی دوسرا نبی تشریف لاتا بلکہ ہر ایک ایک وقت میں کئی کئی امبیائی اکرام علیہ السلام تشریف لائے ہر شہر میں ہر بستی میں نئے نبی ہوتے تھے لیکن چونکہ ہمارے صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نبوت عالم کی جی نبوت تھی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں یہ آپ کی شان و عظمت ہے جو آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دائرۂ اسلام سے متلقن خارج ہوگا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان خاطم النبی بادی میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اب جب نبی نہیں تو کیا رب کی جو سنت تھی لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا وہ سنت تو یہ تھی کہ نبی آتے رہیں یا تو یہ ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ساری کائنات مسلمان ہو جاتی اور ان کے بعد گمراہی کا دروازہ بند ہو جاتا کہ یہ ناممکن تھا اس لیے آخر اللہ حضر الکریم کا پیغام پچانے کے لیے کسی نہ کسی کو آنا تھا انبیاء پر تو پابندی لگ گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے بعد کوئی نبی میں تو وہ کام اب کس نے کرنا تھا وہ انبیاء کا کام جو تھا وہ اولیاء اور علماء کرنا تھا اب انبیاء اور علماء کے ساتھ ساتھ چونکہ شیطانی گروہ جو ہے وہ ستار ہے تو ہر صدی کے سر پر اللہ جل کریم نے ایک ایسی شخصیت کو بھیجنے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ جو سو سال میں جو کچھ گندگیاں اور گوئیاں اور بدعار اور شرک و کار کے سائے جو ہیں وہ دین پر پڑیں گے وہ ان کو پاک کر کے صاف کر کے لوگوں تک پیش کر دے گا جیسا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ علیہ وسلم ہو ان کے بعد امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بعد اسی طریقے سے پھر امام ابو الحسن اشعری امام ابو منصور ماتوری دی حضرت سیون امام غزالی امام راضی اسی طریقے سے امام ابن عبد السلام اسی طریقے سے ان کے بعد کرتے کرتے جو تھے ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مجدد جو تھا وہ آتا رہا اور اسی طریقے سے اس کے بعد پھر حضرت مجد السانی حضرت شیخ عبداللہ محبت سے محبت اور اس کے بعد پھر چودویں صدی میں سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا جو تھے وہ مجدد کا تاج پہن کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تشریح لائے اور یہ علماء ارب و اجب نے آپ کو مجدد مانا اور مجدد کہا جب آپ حج کرنے کے لیے لے گئے تو سید عبداللہ جمال نے جب دیکھا تو آپ کی کشانی کو دیکھ کے کہا کہ میں اس پیشانی میں نورے نور چمکتا ہوا دیکھتا ہوں تو ہندوستان پاک و ہند میں یہ اور عرب ممالک میں اس وقت یہ یعنی علاقے میں کئی کئی مجدد ہو سکتے ہیں حضرت یوسف نصب اللہ بہانی یعنی علاقۂ عرب کے مجدد تھے اور علاقۂ ادب کے حضرت امام چینا امام احمد رضا مجدد تو انہوں نے صرف وہ جو دین میں جداعت پیدا ہو گئی تھی جو دین کے عقائد میں پر حملے شروع ہو گئے تھے کہ کہیں کسی طرف سے فتوا آ رہا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کے بارے میں قال ہوا کہ اللہ کے نبی کو عالم الغیر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے یہ جی سوال پیش ہوا تو جواب دینے والے مولوی اشرف علی خانوی نے جواب دیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب ہے اور ان کو عالم, عالم الغب کہنا چاہیے تو دریاست طلب عمر یہ ہے کہ نبی اکرم کو بعض علم غیب ہے یا کُلی علم غیب ہے اگر آپ بعض کہیں تو بعض کو بال بداحت غلط ہے کل کہیں تو یہ تو بال بداحت غلط ہے یہ تو ہو نہیں سکتا اور اگر بعض کہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تقسیف ہے اس میں جیسا ایسا علم غائب اب یہ لفظ ہے وہ پڑھنے کے کتاب ہے کہ ایسا علم غیب یہ ایسا کا لفظ جو ہے کہ ایسا علم غیب تو جنی بہائیں سبھی مجنون اور سبھی یعنی بچوں اور مجنون یعنی پاگلوں کو بھی ایسا علم غیب جو ہے معذلہ استدل اللہ یعنی ایک طرف یہ سوال ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے میں وہ عبارت پہلے کئی مرتبہ یہاں دوستوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر چکا ہوں کہ اس شخص نے اتنا یعنی واپسی کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کو بچوں کے ساتھ اور معذ اللہ, اللہ اسی طریقے سے جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی آدم جیسا ایک آدم ہے تمہارے موسا جیسا ایک موسا ہے اور محمد جیسا ایک محمد ہے تو یہ تم لوگ جو کہتے ہو آپ خاتم النبیین ہیں آپ کی نسل کوئی نہیں تو جو ساتوں زمین میں محمد دوسرے ان کا کیا بنے گا اب سیدھی سی بات تھی جیسا شاہ کشمیری نے خود بھی لکھا کہ اس کے حدیث کا ایک بالکل سیدھا سا جواب تھا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے اور قرآن و سنت کے واضح دلائل ہیں کہ خاتم نبی ہے آ کے بعد کوئی نبی نہیں لیکن نوکری بانی دارلن سے یہی سوال ہوا تو انہوں نے مستقل کتاب لیسی اسی سوال پر جس کا نام ہے تحبید الناس اس میں وہ لکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس کا معنی عوام کے خیال میں تو یہ ہے کہ یعنی عوام کے خیال میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری نبی ہونا اگر کہتا ہے کہ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بائنی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء ثابت کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں یعنی یہ کن کا خیال ہے عوام مگر اہل فیم یعنی جو جاننے والے ہیں علما ہیں اہلِ پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأ پہلے آنا یا بعد میں آنا تقدم یا تاخر زمانہ میں بزاد کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدہ میں بلاک رسول اللہ و خات امن نبی جین فرمانا صورت میں کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے ہاں اس رسب کو اوساف مدہ میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدع قرار نہ دیجئے تو البتہ خاتمیت تبارے تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں کسی کو یہ بات گبارہ نہیں ہوگی اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ یابا گوئی کا بیان ہے آخر اس میں اس بلّا میں اس قدر و کامت شکل و رنگ و حسب و نصب سکونت وغیرہ اسام جن کو نبوت یا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں کیا فرق ہے آگے جا کر لکھتا ہے کہ معذ اللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانۂ پاک میں اگر کوئی نبی آ جائے یعنی بائیں مانا تجویز کیا جائے جو میں نے ارج کیا تو آپ کا خاتم ہونا ام بیا ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور قائم رہتا ہے یعنی جیسے آج کل کہتے ہیں کہ آپ کو افضلیت کے لحاظ سے ہیں نہ کہ آخری نبی ہونے اگر آپ کے زمانے میں کوئی نبی ہے تب بھی آپ خاتم ہیں کیا آپ مور لگاتے ہیں بلکہ اگر آپ کے زمانے کے بعد بھی سوال نمبر چوبیس ہے تقدیر و ناز کا بلکہ دل بعد بعض زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا معذرہ یہ فتوا دیا گیا اس کے بعد آگے چلیے تو یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے یہ کتاب کا نام ہے براہین کا میں کہتا ہوں ساری دنیا کی حدیثوں کی کتابیں پڑھ جائیے اور پوری دنیا کے وہابیوں کو کہیے کہ جی ہمیں وہ کتاب دکھا دیجئے جس میں اس حدیث کی سند موجود ہے کہاں آقا کریم صلی اللہ فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے یہ جی جھوٹ بولا گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیخ عبدال کی طرف شیخ عبد الحق مہدے کہ اس حدیث این حدیث ندارد اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے جو بعض لوگ یہ اعتراض پیش کرتے ہیں پھر کہا گیا کہ معاذ اللہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخان سے کم پر ہے اسی طریقے سے جو ہے معاذ اللہ کا کریم صلی اللہ یہاں تک کہا گیا کہ صحابہ کران کو کافر کہنے والا سنت و سے خارج نہیں ہوگا جو ہے یہ فتوا رشیدیہ میں مولوی رشید احمد نے کہا النبیین ہونا آقا کریم ہے ہمارے مولوی بھی جو ہیں وہ خاطم صلی اللہ یہ بے شمار عمار بھائی چیزیں تھیں جو اس وقت پیدا ہو چکی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بھائی چیزیں تعظیم کیجئے بلکہ اس میں بھی اختصار ہی چاہیے تقویت نبی اکرم صلی اللہ تعالیس کا خیال اپنی نماز میں لانا اپنے بیر اور گدے کے خیال میں مسترک ہو جانے سے بدتر ہے اثرات مستقیم دھیلوی کی تو اب ان چیزوں کو مٹانے کے لیے یقیناً ایک ایسے ہی مجدد کی ضرورت تھی کہ جو ایک طرف یہود و کا مقابلہ کرے اور دوسری طرف ان نام نہاد منافقین کا مقابلہ کرے جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور تیسری طرف ان نام نہ لوگوں کا مقابلہ کرے کہ جو اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے آآ میرے آآ اللہ دلہ مجد کریم نے سیما امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی اللہ کو چنا ہم ان کی حیثیت صرف ایک مانتے ہیں اہل سنت کے ایمان کی مجدد تھی ان کا کوئی ایک عقیدہ ہم دعوے سے کہتے ہیں کوئی شخص پوری دنیا میں امام احمد رضا کا ایک عقیدہ بیان کر دے جو آپ سے پہلے امت محمدیہ میں عقیدہ نہ ہو تو ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے جو کہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں ہم بیان کرتے ہیں کہ ان یہ پوری امت میں چودہ صدیوں میں کسی نے نہیں کہا تھا کہ نبی کا علم بچوں کی طرح ہے پاگلوں کی طرح ہے جانوروں کی طرح ہے چودہ صدیوں میں کسی آدمی نے یہ فتوا نہیں دیا تھا کہ نبی اکرم کو کا بڑے بھائی جیسا احترام کرنا چاہیے چودہ صدیوں میں کسی شخص نے آج تک نہیں لکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم شیطان سے کم ہے چودہ صدیوں میں کسی ایک شخص نے نہیں لکھا تھا جھوٹ دو قسم کا ہوتا ہے ایک کبیرہ ہوتا ہے ایک سبیرہ ہوتا ہے اور ہر قسم کے جھوٹ سے نبی کا پاک, پاک ہونا ضروری نہیں ہے تصویر عقائد مولوی قاسم نوتری کی کتاب ہے کسی آدمی نے چودہ صدیوں میں یہ نہیں لکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دجال کا ویم ہو گیا تھا تاریخ نے ثابت کر دیا کہ دجال ایک وحم تھا نبی کا دجال کوئی نہیں ہے نہ کوئی آئے گا مدودی نے رسائل و مسائل میں لکھا تو یہ تو نئے عقیدے ہیں سارے کے سارے نبی اکرم کے اے اے اے یعنی کسی ایک امام کا عقیدہ بتا دیجئے کہ جس نے یہ چیزیں کہیں ہوں لیکن نہیں بتائیں گے یہ نئے عقیدے ہیں امام علیہ سنت کا کوئی ایک عقیدہ بتاؤ جو امام علیہ سنت سے پہلے نہیں تھا امام علیہ سنت نے شوق کیا ہو تو ہم مجرم ہیں ہم صرف ان کو امام اہل سنت کہتے ہیں سنیوں کا ایمام کہتے ہیں اور انہوں نے مسلق اہل سنت کو پاک صاف کر کے دل سے کو شرق سے شرک سے گستاخیوں سے پاک صاف کر کے لوگوں کے سامنے رکھ کے منافقوں کو تشت اقبان کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ راہ حق کیا ہے راہ باطل کیا ہے آج لوگ جو آپ دیکھیں جگہ جگہ ایمان علی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے گالی گلوچ ہو رہی ہے ان کو بدتی اور مشرک کہا جا رہا ہے میں کہتا ہوں مشرک ایمان احمد رضا کو کہنے والوں میرے امام احمد رضا کا ایک عصیدہ بتاؤ کہ یہ شرک ہے اور امام احمد رضا سے پہلے یہ کسی نے نہیں کہا تھا تو پوری دیوبندیت پوری بہادیت پوری نجدیت کو ہم منہ مانگا انعام دیں گے ایک عقیدہ بتا دو کہ امام علیہ سنت نے کہا یارس اللہ کہنا چاہیے کہ آپ سے پہلے کسی نے نہیں کہا امام علیہ سنت نے کہا ہو کہ نبی اکرم ہاضر نے نہ کہا ہو امام علیہ سنت نے کہا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب اللہ نے عطا کیا امام علیہ سنت سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو امام علیہ سنت نے کہا ہو کہ آکا کریم کو یا رسول اللہ علیہ مدد کہہ کے پکارنا اور آکا مدد کرتے ہیں امام علیہ سنت سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو میں کہتا ہوں ایک عقیدہ بتاؤ ہاں تمہارے بی بتاتے ہیں جو تمہارے مولیوں سے پہلے آج تک کسی امام نے کسی مسلمان نہیں کہے کہ سنت کے خلاف اتنا گیز و غذب تو کیوں اس لیے میرے بھائی میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ ایمان علیہ سنت کی محبت کو آقا ترین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرما لیا ہے جب گزبا ہو رہا تھا جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو صحابہ نے اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ان کا ہاتھ جو تھا ہر تیر کے آگے میرے آکا کے چہرے کے آگے آ کر زخمی ہوتے انگلیاں ہوتے ہوتے کٹ کر گر تھیں جب آپ کا ہاتھ اٹھانا یعنی نہ اٹھا سکتے تھے اتنے لاچار ہو گئے تو تیر آیا تو حضرت سینا سعد نبی وکاس حضرت سیندہ ربی اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ آگے کر دیا وہ آنکھ پہ آ کے پیر لگا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہو کر گرے تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب میں کس کس کی تلوار کو روکوں گا کس کس کے سامنے ڈھال کروں گا تو حضرت ابو دجانہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اوپر لیٹ گئے اور بیسوں تلوار ایک دم آکر کر سین ابو دجانہ بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم عدس پر لگی میرے آکا نے سکھی وہ غلامی قبول کر لی حضرت ابو کو انگلیاں واپس کر دی گئی حضرت ابو طلحہ کو انگلیاں واپس کر دی گئی حضرت, دی گئی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ واپس کر دی گئی حضرت سید ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم واپس کر دیا گیا ادھر میرے امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تھا وہ اپنے جسم کو اپنی عزت کو اپنے مال کو سب کو چھاقہ کریم کی ڈھال بنا دیا اور لوگوں نے کہا کہ امام اہل سنت تم لوگ ان کی مخالفت کرتے یہ تمہیں گالیاں دیتے ہیں چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو قیامت کو رکھ پوچھے گا تو امام اہل سنت نے کہا میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جتنی دیر تک مجھے گالیاں دیں گے میرے آقا کو تو برا بھلا نہیں کہیں کہ اور الحمدللہ وہ دعا قبول ہو گئی آج ہم نیٹ پر دیکھ رہے ہیں چھ چھ گھنٹے لوگ امام احمد رضا کو گالی دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ انہیں کچھ مت کہیں میں شبلی بھائی کو کہتا ہوں انہیں کچھ مت کہ یہ میرے امام علیہ سنت کو کیوں برا کہتے ہیں ارے اس لیے برا کہہ رہے ہیں کہ میرے امام علیہ سنت کی یہ محبت جو ہے وہ آقا کریم نے قبول کر لی ہے چھ چھ گھنٹے امام علیہ سنت کو لوگ برا کہتے ہیں اگر نہ کہتے تو یقیناً میرے آقا کی نور پر اعتراض کرتے میرے آکا کے علم پر اعتراض کرتے میرے آکا کے حاضروں پر اعتراض کرتے میرے امام اہل سنت نے اپنی عزت کو آکا کی عزت پر لگا دیا آپ نے علم کو آقا کے علم کے سامنے لگا دیا نے مال کو آقا کے سامنے لگا کے کہا لوگوں تمہارے تیر آئیں گے تو میرے آقا کے علم پر نہیں لگیں گے امام اہل سنت پر لگیں گے امام اہل سنت سینا سپر ہو گئے اور ان لوگوں کے اعتراض ان لوگوں کی گالیاں ان لوگوں کے تیر ان لوگوں کی تلواریں جو ہیں وہ اپنے بازو پر اٹھانے لگے کھانے لگے کہ میرے امام میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی اعتراض نہ کرے یہ قبولیت ہے میرے امام اہل سنت کی جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا ہے اس لیے میرے بھائی ہم صرف ان کو ایک امام مانتے ہیں اور سنیوں کا یہ امام مانتے ہیں نہ ان کو ہم مجھ کامل مانتے ہیں اللہ نہ کو نبی مانتے ہیں اللہ نہ کو وسیع مانتے ہیں ہم صرف ایک اللہ کا ولی مانتے ہیں اور سرات مستقیم کی طرح بلانے والا مانتے ہیں